نستعینہ و نستغفرہ و نومن بہی و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عامالنا من یادہ اللہ فلا مدل له و من یدلل فلا حادی اللہ و نشاد اللہ الہ الا اللہ و وحدہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ محمد کال اللہ کال اللہ تبارک قرآن الرقان الحمید بابا بند کرو نو قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى اس ب سفیہم رسولہ میںہ آنفوں سے ہم یلوولے ہم آیاے ہییں وہ جو ذقی ہم بیؤلے محمل کتابہ وال حکمتہ وہ انکاننو من قبلو لہ ف ظللم مبن تدقل اللہ صاد کا رسول ہوم نہ خیر خل کے ہی ونوری وزینت فرش ہی محمد ہی و اللہ ہی اجمائین بے رحمت کا یا رحمت راہ نے بیٹھو بال بالدنال جا ہے پیچھو بچہ تیچھو تھی بھائی چلو بیٹھو سامین السلام علیکم السلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نہ پسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند جب کہ اس وقت پرفتن ماحول ہے تیروی صدی میں حق کہنے کی بھی اجازت تھی اور حق چل پر چلنے کی بھی اجازت تھی ماحول چودہیں صدی میں حق کہنے کی اجازت رہی ہے حق چلنا بند ہو گیا لیکن حق کہا کسی نے نہیں اجازت تھی اب یہ اس صدی میں نہ حق کہنے کی اجازت ہے پندرہویں صدی ہے نہ حق پر چلنے کی دھوکہ ہو رہا ہے قوم سے کہ ملہ جو ہے وہ واض و تقریر کر رہا ہے قوم کو تبلیغ سے محروم ہے قوم اور اصل چیز تبلیغ ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ومال ال رسول اللہ البلاغ تبلیغ تو میرے رسولوں کا شیوا ہے یہ جی ہمارا جی آ رہا ہے بزرگوں سے معقولا الوائز و المقر و لا مذہب واعض مقرر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ دیکھتا ہے عوام کی رضا کو اور تبلیغ والا دیکھتا ہے خدا رسول کی رضا سب تبلیغ سب ہے برائی سے منع سب کرنا اچھائی سب سب کا حکم سب کرنا سب یہ بہت سب مشکل سب ہے سب اور نچلی سطح سے لے کر اوپر تھا واضح ہے پہلے اسلاف کی تعریف کرنا یا اسلاف کے واقعات بیان کرنا غور سے سننا اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں اس لیے قوم برباد ہو گئی ہے قصو تو قوم جھوٹے بھی سن لیتی ہے سارا دن سنا ہی جاؤ قوم قصوں کی عادی ہو گئی واقعات کی عادی ہو گئی جو اصل تبلیغ تھی اللہ نے فرمایا میرے رسولوں کا شیوا ہے تبلیغ سے قوم معروم ہے اس لیے اگر تبلیغ کی جائے تو قوم کہتی ہے یہ کون آ گئے ہیں یار کیوں تو وہ تو ہیں تقریر اور واد واقعات کسے کے عادی تو اللہ نے نتیجہ خود بیان فرما دیا فرمایا میرے نبی تبلیغ کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا قتل ہوں بے گیر حق نبیوں کو لوگ قتل کر دیتے تھے جب پاک مخلوق قتل ہو جاتی تھی تو ہم کون ہیں اس لیے تبلیغ جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے ملنا صرف بعض نصیحت کرے گا آسان دین طریقے نکالے گا پیر گولنے والی سرکار نے فرمایا ہمارے اسلاف اولیاء سلحا ہمارے دین کو سرو کے دانے جتنا فیدے دینے والا کام تھا کر گیا یہ تبلیغ ہے آپ کو کسی کو لگے گی بھی بات ناجائز فرمایا جو کسی اولیا سے ثابت نہ ہو نہ کرنا یا فتنہ ہوگا یا گمراہی ہوگی نئے طریقے ایک دن بیٹھے تھے آپ بریلوی مدینہ مدینہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ غور سے سننا تبلیغ ہے تقریر نہیں ہے تقریر تو ہوتی ہے پہلے لوگوں کے واقعات ہم تقریر کے عادی ہو گئے ہیں کسوں کے عادی ہو گئے ہیں تبلیغ سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں اس لیے لوگوں کو یہ بات نہیں لگتی ہے یار یہ کون آ گئے ہیں با جزید بستانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کئی سال علم پڑھا ہوں کئی سال فوکرا کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ اللہ دو چیزیں فرمایا مشکل ہے علم کا سمجھنا اور علم کا عمل کرنا یہ بغیر تعلق فقیر کے نصیب نہیں ہوتا بغیر علم کے یو کہ علم بغیر علم کے دین سمجھ نہیں آتا اور بغیر فقیر کے علم سمجھ نہیں آتا یہ نہ سمجھو گے علم کے بغیر دین علم کے بغیر عمل ہی ہے تو فوکرا اللہ اقبال نے یہی فرمائے الما فکیو حکیم فقر <تصفيق> ہے مسیحو کلیم علمائے جو آئرہ اور فقر ہے دان آئے سے راہ مت پوچھ وہ خود ڈھونڈ رہا ہے بے وقوف رہا فقیر سے پوٹ جو جانتا ہے سبحان <تصفيق> غلط راہ پر لگا دیا اس منافق کو لے آؤ جو مدینہ مدینہ کر رہا ہے آ گئے فرمائے وہ منافقو کو مدینہ والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا تم اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے مدینہ مدینہ فرمایا کرنا آسان ہے اسلام اسلام کرنا مشکل ہے فرمایا امام حسین غور سے سننا بیتو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے وہ بھی کسی کو زیادہ پیارا ہے مدینہ شریف بیٹھو بولو تو صحیح آپ سے زیادہ کسی کو پیارا ہو سکتا ہے تو وہ فرمایا چھوڑ کے جا رہے ہیں بے تم جا رہے ہو وہ امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں نہیں جا رہے کس لیے گئے ارے اسلام کے لیے گئے پھر میں بے دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا جانا نہیں ہے ظاہری تو امام حسین مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں فرمایا حقیقت میں مدینہ شریف جا رہے مدینہ مدینہ کرنے والے منافق بہت ہیں پھر آپ نے حدیث پاک پیش کی پھر فرمایا صحابہ سے کسی کو زیادہ پیارا ہے اردو کی نہیں فرمایا بئی مانو ہر ملک میں صحابہ کی قبر مبارک ہے تین کے راہ پر چھوڑا پھر مدین شریف گائے نہیں فرما اسلام پر آ جاؤ مدینے والا یہاں زیارت کرا لے مانو نہیں آؤ وہاں جاؤ تمہیں کچھ نہیں ملے گا تمہیں تربوز نہ ہوں دے ہر گلو بہو سلطان فرما سولہ اڈا تھی آم تمہیں تربوز نہیں ہوں بے ایمان جرا اسلام دے کہ سو چکر مارے ہوگی کچھ ملنا ہی کہیں بے شان بے شان اسلام د جبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جلندری نے فرمایا بابا قرب قیامت فرمایا راہ ہوں گے زہری ہوں گے راہن راہ بار راہن ہوں گے قید ڈاک ہوں گے قوم کے بڑے یہ قرب کیا مت کا ہے. اب میں بتاؤں گا تمہیں پتہ لگے گا کہ راہ براہ راہ جان ہے حدیث پاک پیش کی صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے یہ حدیث پاک ہے میرا صحابی, صحابی, صحابی ستارہ ہے جس کے پیچھے چلو گے صحابہ جس کی گھوڑی کا بار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے بھائی مانو صبح صبح صبح صبح صبح صبح تو صحابی نے کیا کہا صاف نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا مدینہ <تصفح> اس نے کہا اسلام حدیث پاک ہے وہ تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم سبحان اسلام سبحان تیرا وطن فرمایا ہوا ہے مناف قوم شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام آج بھی آپ کو منافق ملیں گے شک فرمایا گمرہ لوگ آندے پنکھا اور نال سنی تبلیغیں آپ نے فرمایا ہمارے اولیا دین کو سر روکے دانی اتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گئے جو کسی ولی سے ثابت نے نہ ہو نہ کرنا شگول میلہ ہوگا یا پیٹ پرستی ہوگی کیوں ہمارا دین اتنے عام نہیں سور والا پڑھ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریف بے سورا نہیں پڑھ سکتا کسی ولی سے ثابت کیا انہوں نے سر سے پڑھا ہو اشعار کی صورت میں پڑھا ہے سبحان سبحان قرآن مجید پڑھ رہا ہے اگلے نے آواز پر صبح اللہ کی الفاظ مارنی کی بےمان ہو گیا یہ سر والے ہیں سور تعریف سے کوئی ضرورت نہیں ہے تعریف ہے تو اشار والے سے بھی سور لے جس کی سور نہیں ہے فرمایا ہمارا دین اتنے عام ہے اتنے خاص نہیں ہر بندے کے لیے دین جو ہے ہر بندے کے لیے برابر ہے سر والے کے لیے بے سورہ نہیں پڑھ سکتا ایک صفحے پر اللہ تبارک کتالی کی تعریف اور ایک صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اولیاء کرام بے شک سبحان سبحان سبحان باقی سارا دین بیان کیا ہے سبحان رحب سبحان رحب دیکھو دیکھو دی. نا مراد پچاس برل فرمایا بریلوی فرمایا ہو اس سورج جماعت کا نام نہ لو ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے امام احمد اللہ خان سے تعلق ہے امام احمد اللہ خان بھی سنی ہنفی تھے ہم بھی سنی ہنسی ہے کمل مسلمین ولا تمو تو اللہ وان تو مسلمان مسلمان رکھا ہے نام مرنا اور مسلمان رہ کا یہ نام چھوڑے کوئی بریلوی ہو گیا کوئی دیوبند کوئی شیعہ کوئی مسلمان والا نام ہی چھوڑ دیا نام مرا مسلمان ہے مسلک مرا اہل سنت والی جماعت ہے اہل حدیث آپ نے فرمایا علیکم کمبے حدیثی دکھاؤ بے ایمانو آپ نے فرمایا علیکم کمبے سنتی و سنت کھول اللہ میاں چن میں نماز پڑھ رہا ہوں حدیث آ میں نے کہا وہ الحمد شریف نہ پڑھی کرو اس کی جگہ کوئی اور صورت پڑھو کہتے ہیں کہا اس میں تو تقلید ہے اور سے سننا مسلک کے خلاف اشارے ہوں گے اور جو ظالم فاسک لوگ ہیں بے دین مادہ پرست ان کے خلاف بھی آپ کو بتاؤں گا سبحان کون سی بات کر رہا تھا بات غور سے سن رکھا کیوں میں نے کہا اللہ نے فرمایا سبحان اللہ المستین مجھ سے سیدھا راستہ مانگو اللہ کو کیا بتانا ہے وہ سیدھا راستہ نہیں جانتا یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا انام والے لوگوں والا سبحان اللہ اس نے ہمیں بتایا وہ سیدھا راستہ مانگو انام والے لوگ میرے سیدھے راہ پر ہیں سیدھا راہ ہے دین تو فرمائے جس طرح انام والے لوگ کریں اسی طرح کرو وہ دین پر سبحان اللہ ہیں یارمپ العالمین انام والے کون ہیں انام اللہ علن نبی نا و صدیقی نا و و نبی صدیق شہید اور ولی یہ ایمان والے ہیں یہ دین والے ہیں یہ سیدھے راستے والے ہیں میں نے کہا اس میں تو تقلید ہے اچھا بھائی میں کہ یہ جواب نہیں آتا ایک سوال کا جواب دے دے میں تو بھائی عالم سمجھوں گا کہتا کیا میں نے کہا راستہ تو ہے حدیث قرآن والا سیدھا بھئی کوئی شاید یہ سمجھے کہ حدیث قرآن کے باہر سیدھا راستہ ہے نہیں سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے تو میں نے کہا اللہ نے کیوں نہیں فرمایا مجھ سے حدیث قرآن اللہ پھنس ہاں تو میں نے کہا بے ایمان اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے نام والے نے سمجھائے جس طرح وہ کرے اسی طرح کرو سبحان سبحان اللہ اللہ کر تحقیق راہ بار دیکھو راجدھان ہے حق باطل کی پہچان کروں گا حق والے اور باطل والوں کو پہچان لینا کعب شریف اور روزہ کا فوٹو بیچ رہا تھا اب اصل فوٹو آپ تھے جب دجال آیا پہلے پاکستان کی قوم مانیں یہ ایسی گندی قوم بریلوی جو ہے نہ شیعہ نہ سن تھا بڑگسن جو ہر دیکھ کا چمچا ہے اور میں آپ کو بتاؤں بلیح کے منہ مبارک میرے ساتھ چلے وہی بستی بتائیں گے بھی آٹھ سال پہلے بریلویوں کی تھی وہی بستی سب شیوں کی ہے. آو, وہی بستی بریلویوں کی تھی آج وہی بستی تھی دیوبندیوں کی. کیونکہ ملہ نے اس کو بخشوا دیا فتح کیا ہے ہمارا بڑا کتاب ہے شامی صاحب اس میں جو کسی کو جنت کی بشارت دے یا کسی کو جنتی سمجھے وہ مطلق جہانوی ہے جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بھائی مانو وہ بھی دس صحابت اللہ پیر بحسٹ کا راستہ بتا سکتا ہے بحسٹ کی خبر جو دے سمجھو وہ خود جہانوی ہے آپ نے چین کر رکھ دیا راہل گاندھی نے پوچھا یاد رکھ یہ کیوں چھین کر رکھا آپ نے فرمایا وہ مناف کو بئیمانو تبروکات کی زیارت کی جاتی ہے تبروکات بیچے دی جاتی ہے بے جاتے رکھے ہو چل کے زیارت کرو نالائن مبارک ایسی تھی بےمانی یہودی کہتے ہیں نبیوں کو شعور نہیں تھا ان لانتی وہی کم کیا کہ بری رسی باندھتے تھے دو نال مبارک ثابت ہے بےمانو جو قوم کو لانتی بنا رہے ہو ایک خوشمبارک اور ایک پھڑے والی سبحان اللہ امام قطبی سرکار کے پاس حلیہ پاک تھا آپ پیر ممبارک کا نقشہ کھینچنے لگے توبہ کی بے مانو کھیل رہے ہو مزاق بنا رہے ہو کام دس دس روپے میں لے رہی ہے ارسم و سے اور یہودی کہتے ہیں نبیوں کو شعور نہیں تھا ہم نے سکھایا وہی بات نے ثابت کی کہ رسی باندھتے تھے آپ ہاتھ سے کہاں ہے اصل ہاتھ سے فوٹو کھینچتے ہیں فوٹو کھینچ کر کم پیسہ لے رہی ہے نالائے مبارک آپ نے ہولیا مبارک نہیں لکھا کھینچا محبوب رب العالمین نے اپنے محبوب کا پیر مبارک کیسا نازک بنایا ہو تمہارے گھر ہو جاؤں <سؤال> بیمان کہاں اتنا کہاں اتنا کہیں جس طرح مرضی آئے بناتی جائی اوتری بھوتر کام لے کی گئی جو کہتا ہے ایسی نالائن مبارک تھی وہ تو بئیمان ہے کہیں بڑھ جاتا تھا پیر کہیں چھوٹا ہو جاتا تھا ناوز بلّا پھر رسیاں باندھتے تھے شعور نہیں تھا جس نے کائنات کو شعور دیا ان کو جوتے بنانا کہ نہیں تھا لوگ لے رہے وہ پیسے کما کر یہ جو لاہور رکھے ہیں لاہور ان کے نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے نوٹ یہ منصوب کیے جاتے ہیں جا کے پڑھنا یہ دیا ہے یہ چار پائی ہے یہ بستر ہے لال جنہوں نے جھوٹ بولا اور لینے والے بھی بے وقوف وہی دجال کو مانے گی یہ قوم آپ کے موم مبارک سے بہت حسرت نکلی ہے بات میں ایسی بے وقوف قوم ہے پاکستان کی جب دجال ہے آیا پہلے یہی قوم مانے گی حفیظ جلندری کا شعر ہے کہ مومن وہ ہے جو مو سے نہیں ڈرتے ارے ولی وہ ہیں جو صحرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رہتے اللہ ارے ولی جنگلوں میں رہتے تھے جسد جسد محافظ رکھتے تھے جسد باستی جسد باستی جسد باستی ولی کے منہ مبارک سے بات نکلی ہوئی لیکن انہوں نے سمجھایا ہے ہمیں دلیل دے کر کہ میں دریا کے کنٹھے پر کھڑا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ کلاشن کو پہلے بائیمان آئے ارے یہ تو مومن نہیں ہے ولی کہاں ہو گئے پھر دیکھا بچھو آ رہا ہے بہت بڑا اتنا بچھو میں نے بڑا نہیں دیکھا ادھر دیکھا تو کچھ آ رہا ہے کچھ باہر بیٹھ گیا بچھو پر سوار ہو گیا کچھوے نے بچھو کو دریا پار کرنا شروع کر دیا میں نے کشتی چھوڑ دی پار اترا بچھو دوڑ پڑا میں پیچھے دوڑ پڑا غور سبحان اللہ سبحان اللہ سے سننا اس اس کا باطل والوں کی پہچان دے رہا ہوں بے یہ بےمان پیسے پیر کوئی نعت سر سے نہیں پڑھ سکتا نہ جہل کی نات پڑ سکتا ہے نہ جہل نعت پڑ سکتا ہے سر سے نہیں پار سکتا چیخ کے نہیں پڑھ سکتا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم <laughs> اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے کلام کرو تو اس سے نیچی آواز کرو یہ زیادہ فرماتے ہیں فرمایا گمراہ لوگ آ رہے ہیں یا حضرت کون شیخ الجامی نے پوچھا فرمایا ناتیں پڑھیں گے درو شریف چھوڑ دیں گے ان کو کہنا بے مانو ایک درو شریف پڑھو لاکھ اللہ اس کا زیادہ سوال میرا کریں گے بچھو پار اترا میں دور پڑا جنگل کی طرف دیکھا تو اللہ کا ولی عبادت کر کے نیند کر رہا ہے دیکھو کہاں سے اہتمام ہو رہا ہے لا خوف ہوتا ہے بھائی مانو یہ تو ہیں ہے کو سنکوف رکھتے ہیں اگر پر خوف ہوں تو پھر میزائل رکھ کے رکھیں گے فرما پر حملہ کرنے والا ہے بچھو جو اللہ نے اتنی دور سے اور کچھوے کو منتخب کیا بھیجا پتا نہیں وہ کتنا زہریلا تھا بچوں نے سب کو ڈھسا سب نے الٹ کر بچھو کو وہ ایک دوسرے کو ڈھستے ڈھستے مار گئے اللہ کا ولی رام کے سو سر پھر فرمایا موس سے ڈرنا اور محافظ رکھنا یہ کافرو کا طریقہ ہے موومنٹ کا نہیں آئے فرمایا بادشاہ تھا اسرائیل السلام آ گئے کون اسرائیل السلام ایک سال کی مولت دے دو آپ نے فرمایا مولت ہے اس نے سو کمرہ بنوایا ہر دروازے پر محافظ کھڑا کیا نچلے کمرے میں بیٹھ گیا ادھر السلام آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے ولایت چلتی ہے بے مانو صاحب نے یاد کیا میر محافظ رکھو آپ کی شہادت کی بشارت ہے آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آئے گا چھڑا ترتے چلتے پھرتے تھے چلتے پھرتے تھے وہ شیر تھے یہ جو گھروں میں چھپے ہوئے ہیں اترے یہ چوہے ہیں گدر شیر نہیں ہے بے شک بے شکم کے بیروا سلطنت مروب نہ بادشاہ بادشاہ وہ ہے جو باہر والے ملکوں کا اس پر روپ نہ ہولی شیر ہوتا ہے سبحان اللہ <تصفح> اللہ <تصفح> نہیں ہوتا اور ہمارے خلیفہ بھی شیر تھے درد پھرتے تھے یہ <تصفح> <اللہ تصفح> بیمان باہر رام رام ارے کلاشن کو تو بستی لوٹ لیتا ہے جن کے پاس ایٹم میزائل رکھے ہوں وہ قوم پر ظلم کرے کون سی بہادری ہے چھپے پہ ہے نیست ہاکم کے اندروں نے سلطنت محبوب نہ باشک وہ بھی حاکم نہیں ہے جو عوام میں محبوب نہ ہو اگر محبوب ہو تو بائیمانو باہر نکلو گدر کی طرح چھپے پڑے ہو کہلاتے شیر ہو بائیمان ہو شیر جو ہوتا ہے دندنا پھرتا ہے جب چھپا محبوب پڑا ہوتا ہے ارے گدر چھپ کر رہتا ہے شیر تو چھپ کر نہیں رہتا لیکن آپ کو پتا ہو شیر کسے کہتے ہیں گدڑ جب ہمیں پتہ ہی نہیں پھر وہ ہمارے لیے شیر ہے اسرائیل السلام آ گئے کون اسرائیل السلام اچھا کل کی مولت دے دیں آپ نے فرمایا مہلت ہے اس نے ان کو جیل میں کر دیا تین تین کھڑے کر دیے آپ کافی ارے موت خود حفاظت کر دیا ہے لاکھ بندہ تلوار لے کر بیٹھا رہے اسرائیل السلام نہ آئے آپ کو کوئی نہیں مار سکتا لاکھ محافظ بئی مانو بٹھا دو جب اسرائیل السلام آئے اسے روک کوئی نہیں سکتا تین تین کھڑے کر دیے ازرا سلام آ گئے کون ازرا سلام کر کی مولت دیں آپ نے پھر اب مولت نہیں ہے روح قبر کر دیا ماںسل غور سے سمجھ کہ محافظ رکھنا اور موت سے ڈرنا یہ کافر کا طریقہ ہے مومنٹ کا نہیں ہے ولی کا کہاں ہے مگر کیا ہے جب تک فوکرا کے ہاتھ تھے شعور تھا صحیح. یہ نہیں سمجھنا پہلے سمجھ لو علم کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی اور فقیر کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا یہ بات لازم اللہ ملزوم ہے فقیر کی صحبت بھی ضروری ہے علم پڑھنا بھی یہی علم نہیں جو حدیث پاک کا معنی بدلے نا مرتد ہو جاتا ہے وج القتل قتل نکاح ٹوٹ جاتا ہے دو حدیثوں کے معنی بدلے تب عالم دو حدیثوں کے غور سے سننا ایک تو اتہور شطر شتر ایمان اس کا معنی ہے پاکی نے ایمان ان بےمانوں نے کیا سفئی نیسوئی ایمان حدیث پاک کا معنی بدل دیا جو بدل نکاح ٹوٹ جاتا ہے بلشان اس کی تشریح کی غور سے سن بحال بحال بحال بحال آپ نے فرمایا تن سفا ہر کوئی کردا من صاف کریں کوئی بل شاہ جی من صاف کریں دے جنت سوچ سبحان اللہ سبحان اللہ مانو سفید تو پھر من کی ہے تن کی نہیں ہے بے شک تن یہودی بھی چودہ دفعہ سابون لگاتا ہے پھر ہو یا ایماندار ہو گئے نائی نائی نائی نائی نائی نائی نائی نائی اس حدیث کا معنی بدلا مرتد ہو گئے نکاح ٹوٹ گیا حرام کی اولاد پیدا ہوگی حدیث کا معنی بدلا معمولی بات نہیں ہے بے شک آپ نے فرمایا جو میں نے نہیں تو میری طرح منصوب کرے گا وہ جہانوی ہے تو جہانوی مرتد ہوتا ہے دوسرا اتلے بولے الما گور سے سننا وائی میں ان کو منافق کہتا ہوں سکول والوں کو ناراض نہیں ہونا منافق کہتے ہیں جس کا اندر بہر ایک نہ ہو ارے کافر کا اندر بہر ایک مومن کا اندر بہر ایک منافق کا اندر بہر ایک ہوتا اور منافق صدر کے لس وال بن اندار اللہ نے فرمایا سخت جہنم میں ہوگا یہ دوکھا دیتا ہے ایمان سے کہو ہے باہر عاللم لکھا ہے علم علم دیواریں بھری ہوئی ہیں تو بےمانو پڑھنے والے کو علم کیوں نہیں کہتے نہیں سمجھ علم ہے تو شگردو کو کہو تم بھی عالم ہو بندے کے بیٹے بنو یا اسے علم نہ کہو بائیمانو دھوکھا نہ کرو اللہ یہ حدیث پڑھ دیتے ہیں اتلے بول علما غور سے سننا حضکرین ذکر تنفا مومنی محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جو ایماندار کے نصیحت ایمان کو فائدہ نہیں دیتی تو میں کتوں سے برتر میرا کیا اتلے بول علما اتلے بو آل پڑھ دے کر دی اب کوئی بیٹھا ہو تو اسے سے پوچھو علما اور آل میں کیا فرق ہے علم بنتا ہے نکرا نکرا جزوی اور ناقص ہوتا ہے اور العلم ہوتا ہے الزلام جہاں لگتا ہے وہ مارفا مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے مارفا کیا ہوتا ہے جامع, جامع. جامع اور کامل کائنات کے لیے ایک اور کامل جو بدلا نہ جائے جزوی ناقص کو آل علم نہیں کہا جاتا ایک سکول شہر کے آٹھ سکول آٹھ نصاب جزوی ہو گیا نہ جب مر دیا ہے بدل ڈالا نصاب بدل جاتے ہیں نا اور رحمان والمان نے قرآن کا علم دیا یہ 14 سال سے بدلا ارے بدل دیتا ہے بدلتا نہیں پھر جزوی ہے جامع ہے کائنات کے لیے ایک ہے یا کہیں کہیں کچھ کہیں کچھ اکرار بلیسان دین سمجھا رہا ہوں تبلیغ پہلے میں نے کی ہے کہ آپ نے تقریر سنی ہے اس ملک وقت میں ظلم ہے کہ ملہ تقریریں سنا رہا ہے قوم کو تبلیغ کبھی سنی نہیں آپ قوم برداشت ہی نہیں کرتی انہیں کیا پتہ یہ کیا آ گئی پہلے لوگوں کے واقعات بیان کر رہا تاریخ یہ لوگ کوڑے جھوٹے کسی بھی یہ ملہ کرے گا ارے تبلیغ نہیں کر سکتا تبلیغ ہے جو میں کر رہا ہوں نیکی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا معاشرے پر تنقید نچلے حصے کے لے کر دنیا کے بادشاہ تک بے شک سبحان اللہ <laughs> حضور سبحان سبحان <laughs> صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خطوط دین کا ہر پہلو بیان کرنا فرض ہے ہر ایک تک پہنچانا فرض نہیں یہ تو نبیوں سے نہیں ہوا اتلی سطح پر جس رابط صلی اللہ علیہ وسلم سلام نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے دین کا پیغام پوچھا ہے نیچے خود بخود آ جاتا ہے بے شک سبحان اللہ اور رحمان قرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا یہ جامع ہے بے شک سبحان اللہ. کامل ہے بے جزوی اور ناقص نہیں ارے دنیا کا تو ہزار نصاب ہو گئے جزوی ہو گیا ناقص جب مرضی آئے بدل ڈالا نصاب بدلتے ہیں <سؤال> نہیں بدلتے <سؤال> <سؤال> بدلتے ہیں جس طرح اب اور میں ایمان صاف کروں مسلمان کا کتاب نکرا ہے پتہ نہیں کون سی کتاب جل الکتاب کہو گے قرآن مجید ہوگا دنیا کی کوئی کتاب الکتاب نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی علم العلم نہیں ہو سکتا العلم اور چیز ہے علم اور چیز حدیث پڑھ لیتے تو اس حدیث کا بھی معنی بدلا فرق کیا ہے ملا اور فقیر میں خواجہ صاحب جو فرماتے ہیں ملا نہیں کہیں گا آپ نے فرمایا ملا دے ملا دے دی شیخ نے پوچھا کیا فرمایا ملا ایمان میلاد کرے گا سارے دین سے چھٹی یاد رت ملا کا میلاد اور ہے آپ نے فرمایا ملا کا ملاد اور ہے دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جیب میری آباد کر پھر ملاد کر فرمایا یہ گھر گھر ہو جائے گا ولی کا میلاد نہیں ہوگا یا حضرت ولی کا ملاد کیا ہے آپ نے فرمایا دین کو چھوڑنا دین کو آباد کر نفت و شیطان کو نہ شاد نفت و شیطان سے جہاد کر جیب میری آباد نہ رسول خدا کو شاد کر پھر فرمایا یہ نہیں رہے من اللہ سفی ہم رسولہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے محمد دیا اللہ نے فرمایا میں نے رسول دیا میلاد <سلام> <رسول داعت سلام> <داعت> کا <ملاد سلام> کافر مناتے تھے پھر جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا رسالت احکام اور قانون سے تعبیر ہے وما ارسل میرے رسول اللہ لے جو تو آبید اللہ میرے رسول کی شان یہ ہے کہ حکم اس کا کمان اور قانون بھی ذات اللہ اللہ اللہ کا ملاد منا رہے ہیں رسالت کا میلاد نہیں مناتے تھے یہ کافر بھی ذات کا مناتے تھے جب آپ نے بے صد فرمائی تو اکیلے ہو گئے ملا بھی آپ ذات کا میلاد پھر اللہ نے فرمایا وہ محمد و نلہ رسول وہ میرا محمد نہیں رسول ہے یہ قرآن مجید ہے بئیمانو محمد مانتے ہو رسول کیوں نہیں مانتے یہاں اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا محمد میں نے احسان کیا رسول دیا ہاں میں نے رسول دیا احسان کیا اللہ نے فرمایا پھر جھنڈیاں لگوانے آئے اور بھائی مانو مرچاں لگوانے آئے قال رسول ہو یا ربی انتہ خاجو حاضر قرآن محدورہ محبوب فرمائے گا میرا مجھے عرض کرے گا یار بولا امین میری امت نے تو قرآن چھوڑ دیا تھا شکایت لا کے دور ہو جائے گا تو تو کہتا ہے شکایت ہوگی گئی ہے برال تجھے بلا کہتا ہے تو رسول آیا میرا محبوب آمد رسول مرحبا جو کہتے ہیں وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں مقصود ہے احمد رسول مرحبا وہ مومن ہے تو بلا کہے گا احمد رسول ایمان وہ آئے ہیں لائے کیا ہیں وہ بیان کر اللہ, خلak خلak خلak اللہ سے پوچھ جو وہ کیوں آئے جھنڈیاں لگوانے مرچاں لگوانے آئے سوار سوارنے آئے <سؤال> نہیں اللہ نے فرمایا میرے <سؤال> محبوب یتلو الحم آیات ہی میرا محبوب آیا قرآن مجید پڑھا تم پر وہ ہم تمہیں پاک کرنے آیا ہو بائیمان مرچا لگوانے نہیں آیا تمہیں پاک کرنا ہے قرآن مجید بے نمازی کو نمازی بنا دیا پاک بے نماز پلی تو احما کا فتو ہے چا ترین مکفت ہے بے نماز کو حاکم قتل کر دے لیکن وہ خود بے نماز ہیں حاکم <تصفح> بے نماز <تصفح> امام ابو فرماتا ہے قتل نہ کرو اسے اندر جیل میں حاکم کر دے روٹی پانی نہ دے اگر وہ تو متعب ہو جائے کل ہے ورنہ وہ وہی مر جائے یعنی وہ بھی مرنا ہے ذرا گلا گھونٹ کر مرو شاید کلمہ پڑھ لے بے نمازی کو نمازی بنا دی بے روزے دار کو روزے دار بنا دیا زانی کو پاک جو کیا میرا محم ماں محم وہ پاک کرنے جو آیا قرآن مجید ہے بھائی ہم تمہیں پاک کیا بھائی اللہ محمل کتاب تمہیں کتاب کا علم دیا یہ لکھ رہے تھے جو تم سے دیکھتے وہ ہے اللہ ماہ جو قرآن کا علم دے پڑھانا نہیں قرآن مجید کا ادب ہے پھر پڑھو سمجھو پھر عمل کرو یہ چار حق ہیں جو عمل نہیں کرتا قرآن مجید پڑھتا ہے تو لانت ہوتی ہے اس بے شک پاک کیا میرے بابو تو زانی کا کیا ملاد ہے بے نماز بے رز وہ تو پاک ہی نہیں ہوا مستفیز رسالت نہیں ہوا بے ایمان اس کا کیا ملاد ہے بے شک یہ ولیوں نے جلوس نکالے دے. قرآن نے یہی فرمایا کہ جلوس نکالنے آیا خاجہ صاحب نے فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے یہ تو نہیں فرمایا کھوتا نہیں کہیں کار دا ناراض نہیں ہونا یہ ولی والے آئے. کہتے ہیں میں ان کی بات ولی کی کر رہا ہوں بیشت. برال کا کسی ولی سے تعلق نہیں بابو سلطان فرماتے ہیں صاحب تہ تو لکھا منگسارتی کم نماسا ہوا برالا دے کچھ نہیں سیچنا وہ ملا برال پیسے پیر پیٹ کی خاطر آپ علماء نے عالم اور فقیر میں فرق بیان کیا ہے. سے بے شاید. بے شاید. بے شاید. جب تک فکرات کے ہاتھ تھے شعور تھا جب ہم علماء بلا کے ہاتھ آئے مارے گئے نہ اس کے پاس اپنا دین ہے نہ خبیص قوم کو دین دیتا ہے. عالم پیر بحشت کا راستہ بتا سکتا ہے بہشت کی خبر نہیں دے سکتا امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بہشتی کس کو سمجھتے ہیں فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بشارت دے یشرا وہ بشرا بس ہارون اور رشید نے اپنی بیوی کو کہا یہ فرق ہے ملا اور فقیر کا اپنی بیوی کو کہا تو میری قلم رہو سے بہر ہو جاؤ دن چھپے تک ہو گئی ٹھیک ورنہ پیجے تلا تین سواری گھوڑا تھی بارہ گھنٹے لگتے تھے آٹھ گھنٹے کھڑے تھے دو سوال میں کٹا ہوا انہوں نے کہا طلاق ہے دو سو اس وقت کا قرون اولا کے قریب حضور سلم کے زمانہ دس کے قریب تھے آٹھ کروڑا ملا ان کی جوتی سے نہیں مل سکتے بے شک شک اللہ دو سو آلم نے کہا طلاق ہے امام بخاری کے امام شفیل رحمت کے پاس ہو بہمان ہو جاتے تھے جو محدث ہے ارد کیا آپ وہاں کیوں جاتے ہیں فرمایا ہم پنساریاں ہیں وہ حکیم ہے سدیس سے پڑھی تو پھر یہ آئے دیش بانیے آبائی قوم کو دوست آپ قرون اولا کی تعریف سو امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ کی دوسری بار نگاہ پڑ گئی عورت پر آپ روتے رہے پچھلی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی فرمایا ابو حنیفا تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا ہے اس لیے دوسری دفعہ تیری نگاہ پر گئی ہے رو نہ پکوڑے تل رہا ہے بزرگ پکوڑے تل بیٹھے لینے والا بھی بزرگ ہے دو جگہ رکھے ہیں وہ پکوڑے دو جگہ کیوں رکھے ہیں اس نے کہا ایک کل کے ہیں آج کے ہیں تک کیا فرق ہے اس نے کہا کل والے دو آنے چھٹا آج آنے ڈیڑھ آنے چھٹا اللہ یار عجیب ہے پرانے دوانے اور تازے ڈیڑھ نے اس نے کہا یہی لے لے اس نے کہا لینے کا کوئی یہ نہیں ہے مجھے یہ بتا کہ یہ دو آنے کیوں ہیں اس نے کہا وہ قسم ہے یہ ایک دن سید الانبیاء بیا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دس کے قریب بنے ہیں بنائے بھی معنی ہیں جس طرح کل بنے آج نہیں بنے وہ دو سوالم سوال کا فتوا دے دیا زبیدہ خانہ امام شافی علیہ رحمت کے پاس چلی گئی آپ نے فرمایا ایک دن گھنٹہ دین کھڑا تھا فرمایا جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا بیٹھ گئی فرمایا جا تیرا نکاح بحال ہے وہ آ گئی کہہ رہا تھا کہ سب نے کہا طلاق ہو گئی ہے ذہن کو چوٹ لگی ہے پھر یہاں رہی ہے کہتی ہے میرا نکاح بحال ہے خانا تیرا نے کہا کیسے باہر ہے اس نے کہا امام شافی علیہ رحمت کے پاس جاؤ سبحان اللہ گئے آپ نے فرمایا ہارون اور رشید تیری بادشی سے بہر ہو گئی مسجد میں تیری بادشاہی ہے میرے رب کی بات اللہ اور یہ بادشاہی ایسی ہے کہ انچ پر تو قبضہ نہیں کر سکتا بادشاہیاں باقی ختم ہو سکتی ہیں یہ بادشاہی ختم نہیں ہوتی یہ اللہ کی سلطنت ہے اس میں تیرا کوئی تسلط نہیں ہے <سلام> سبحان اللہ غور سے سننا اور ووٹ دینے والے سوروں کو پہچاننا مامول رشید نے اپنے ایک بندے کو کہا کہ تیری بات چیز ایک مہینے کے لیے تو ملک بدر ہے وہ گھر آیا مایوس ہو کر بیٹی آلما تھی اس نے کہا کیوں مایوس ہے ابو کہ ایسا تو مسجد میں بیٹھ جا میں روٹی دے آؤں گا روٹی دے آتی سپاہی آتے پکڑنے کے لیے دیکھ کر جاتے سارے ایما نے کہا تو مسجد میں نہیں پکڑ سکتا مسجد میں تیرا کوئی تسلط ہی نہیں ہے وہ اللہ کی سلطنت ہے یہ شباز سور نے ہزاروں مسجدیں گرا دی کم ووٹ دے رہی ہے پھر مہرلی شاہ صاحب کو بندے نے کہا آپ دعا مانگے میرا بھیا جیت جائے آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں ہار جائے یا حضرت کیوں فرمایا وہ جو میری ماں کی طرف سے جو جیتے اسے لانتا پاؤ اور جو ہارے میری طرف سے مبارک دے کیوں یا حضرت فرمایا وہ جیت گیا ظالم ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا جو ہار گیا ظلم سے تو بچ گیا جو, جو ووٹوں کو صحیح سمجھتے ہیں وہ تو ابو جہل کے ساتھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے بہیمانوں کا جو جیسے ملا نے بتایا ابو جہل کے ساتھ لاکھوں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ قال الرسول یا رب بھی انومی تخو حاضر قرآن معذور وہ یاد رکھے شاید کو اللہ تو دعوی کیا ابو جہل نے قرآن نے بیان کیا اکثر ہے نفرا میری نفری زیادی ہے اللہ نے فرمایا کلی میں نے بادی شکر میرے شکر گزار بندے بولے شیطان کے ساتھ زیادہ تھے رب کے ساتھ تھوڑے بہمان تیرے ساتھ ہو جائے گا <سلام> نورانی اور کادمی اٹھا وہ بھی تو ملا تھا میں <سلام> نے جمہوریت کو لعنت کرا دیا پر اٹھا تھا آ گئے نکال کر وہ ہمارا جواب دے یا یہاں سے اٹھ جا شام تک تو نہ ہو یا ہمیں جواب دے یا نورانی کا ہمارا لانت میں ہے کادمی ملتان کا پیر ہے میں <سلام> نے کہا قرآن کیا سنا ہوں جب قرآن کو وہ پوسٹ دے گیا مشہد پر مار دو میں نے کہا نورانی اور کاظمی کے کی حیثیت بتاؤں ووٹ پر ایسے کھڑے تھے میرے ساتھ لڑنے کے لیے یقین کرو ضلعدار تھا ان سے بڑا وہی میرے سوال کر رہا تھا ہائے میرا مخالف لیکن اس وقت اللہ نے اسے حق کہلا دیا میں نے کہا ایک طرف نورانی ووٹ لگائے کا کتنے ووٹ بھی کتنے ہیں بتاؤ تو صحیح دو بولو تو صحیح دو حق دو کے ساتھ دو دو دو مجھ پر پریات مت کرو نہ کرو گے ساری دنیا نہ مانے حق بے نیاز ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا دو دو کنجریاں مارے ہیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر تین کنجریاں ہوئی تمہارا نورانی بھی گیا اور بے شک اب وہ ادھر دیکھے ایک بندے نے فتنا کیا نورانی اور کنجری کو برابر کر رہا ہے وہ دار سے منہ نکل گئی میرا سخت دشمن ہے اس نے کہا وہ بکواس نہ کر وہ کہتا ہے ووٹ برابر ہے ووٹ برابر نہیں ملا تھا نا جو کنجری کے برابر گیا بیٹھا ہم اس کو کیوں مانے بے شک جو ابو جہل کی دلیل پر ہے کثرت پر بے شک ہمارا اسلام کثرت اور رواج کے نہیں ہے بے شک سبحان <laughs> ووٹ پھر آپ نے فرمایا ظالم کے رستے سے کاٹا اٹھاؤ جہنم وہ بے مانو ظلم وہ کریں گے عیاشا وہ جہنم میں تم جاؤ ووٹ نہ دیا کرو بے بئی آپ نے فرمایا مان کی طرف سے یہ بھلی ہوئے ہی سلح اللہ فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے اس کے یا حضرت کس طرح کریں فتنے کا فتوا آپ نے فرمایا ووٹ خراب نہ کر دیا کرو سارے خانوں پر مہر لگا دیا کرو معذر تھی علی پر ووٹ دے رہی تھی زور کا کہہ رہی ہے مہرمار کا زور کا باہر سن رہے ہیں بند حاجی رسول بھائی حاجی رسول بھائی تو بھی راضی ہو جا ادھر گوپان تھا آشیف گوپان تھی ناراج نہ ہو جمیل شاہ تو بھی خوش ہو جا مراد ہو تین مہربا اسی طرح کرو آج رسول بھائی کو ناراض نہ کرو گے اتنے کون بچوں ووٹ نہ دو ہنسو نہیں چہان میں جائیں گے ہم ظلم وہ کریں گے کھاتے ہمارے میں لکھا جائے گا ابو حلیف رحمت اللہ علیہ یہ تبلیغ ہے تبلیغ معاشرے پر تنقید عام بندہ نہیں کر سکتا معاشرے یہودن عورت نے کہا موجودہ معاشرے کے خلاف بولنا موت کو آواز دینا ہے یہود عورت کہہ رہی ہے محو یہ محو آسان محو بات نہیں محو ہے محو ہم بیار محو قتل محو ہو جاتے تھے تو ہم بچ جائیں گے ہم بھی قتل ہو جائیں گے یا ہماری حکومت آ جائے گی ابو ہانی پر ہم تو اللہ علیہ عورت مکان پر پوڑیوں پر چل رہی ہے اوپر اب مرد آ گیا اس نے کہا اوپر والے پوڑیوں پر پیر رکھو تلاک نیچے والی رکھو ان پوڑیوں پر وہ بیٹھ گئی سب سے پوچھا ہر ایک نے کہا تلاق ہے کیونکہ دونوں طرف جب بیٹھی رہے اترے گی یا چڑھے گی تمام علما نے کہا طلاق ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے آپ نے فرمایا میاں اسے لکڑی کی سیڑھی پر اتار no. یہ فقیر اور علما کا فرق کر رہا ہوں علما بھی کن کی بات پہلے بتائی ہے قرون اولہ کے قریب تھے آج کا مولا کیا شاید بغیر فقیر کی صحبت سے دین نہیں سمجھ آ سکتا یہاں لکھتا ہے اتنا کو فراست المومنی نور اللہ. حدیث پاک ہے یہاں نہ کافر اپنا جنجو پہنتا ہے تین کمیز اوپر چادر علماء کے پاس گیا بھائی بتاؤ اس کا معنی اتنا کوئی فراست المومنی بے نور اللہ کا مانا بتاؤ میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن بتا رہا یہ میرے دماغ میں جگہ کر جائے انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مانا بھی یہی ہے کافر <سؤال> نے کہا یہ تو مجھے بھی آتا ہے ایسا مانا بتاؤ جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے انہوں نے کہا مانا تو یہ ہے آخر تمام علماء پھر کر آ رہا تھا کسی نے کہا یار فقیر کو سوال کر دے گا فکیر کا اور علم ہے نے کہا جاؤ تو تمہیں پتہ لگے گا اور علم ہے جا گیا فقیر کے پاس کہتا ہے فقیر مانا صحیح بتانا فراست اتنا گراست نور اللہ کا مانا سارے علماء سے پوچھا میرے دماغ میں جگہ نہیں کی لیکن تو صحیح بتا میں کل مال آپ نے فرمایا کافر یہ چادر اتار دے اللہ تین قمیز پہنے آئے یہ اتار دے یہاں تم نے کفر کی نشانی پہنی ہے یہ اتار دے اس کا مانا یہاں مولما کے ہاتھ آئے مارے گئے فوکرا رہے ہی نہیں نظر ہی نہیں آتے میں لوگوں کو کہتا ہوں وہ فقیر مجھے بنا رکھا ہے لوگوں نے تو میں کہتا ہوں تمہیں فقیر کا پتہ ہوتا تو مجھے فقیر نہ کہتے خدا تعالی سالوں ایمان مانگا کرو حدیث پاک ہے ہزار بندہ مسجد میں نماز پڑھے گا مومن میں ایک ہی نہیں اللہ مدینہ مدینہ ایمان نہیں ہے جب مسجد والے نہیں ہوں گے باہر والے کہاں ہوں گے تیرہویں صدی لگی ہمارے شریف والے روک دیکھیے کیوں روئے پھر میں آج کے بعد کس والے کوئی ایمان نصیب ہو ہوگا غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے میں آپ کو باطل کی پہچان جو مدد کو شرک کہتے ہیں وہ بھی بے ایمان ہے اللہ نے وعدہ میساک انبیاء رسولوں کو جمع کیا وہ وعدہ کیا لیا وہ بےمان ہو تو مدد کو شرک کہتے ہو انبیاء سے جو اللہ تعالی وعدہ روحوں میں لے رہا ہے نبوت بعد میں اے رسولو نبی ہو میرا محبوب آئے لم نہ ہی والا تن سرومنا میرے محبوب نالیمانی نہ نا ہے میرے محبوب دی مدد ہی کرنا مدد شرک ہے ہے بےمان کہاں قوم کو لگا دیا جی علم ہے نہیں جس کے پیچھے ہم بگوی کتا جوگی کتے ہوتے ہیں جس کا بگوا کپڑا دیتی ہے اس کے پیچھے اسی طرح میں کہوں میں آپ کو نہیں کہتا اب میں باطل کی پہچان کے لیے تمہیں ایک مشاہدہ بتاتا ہوں بے تقریب دم کرتا اور ایک شواہد سے دلیل دوں سبحال اللہ ایک مشاہدے مسلمانوں چار قسم کے لوگ با یک وقت موجود ہوتے ہیں غور سے سننا چار قسم کے لوگ پہلی قسم ظالم فاسک جابر ڈاکو ٹھگی فراڈی حرام کھانے والا راشی ہونڈا بدماش یہ سب پہلی قسم میں ہیں بہت بھڑی قسم ہے کہ اپنے نفے کی خاطر دوسرے مسلمان کو یا خدا کے بندے کو نقصان پہنچائے اور اپنا نفع کرے بہت بہری قسم ہے بزرگ فرماتے ہیں جس طرح مالی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے اسی طرح حکومت اس کو نکل حکومت خود اس قسم میں ہے <تصفح> یا سزا دے یا ماحول کے دو قسم ہوتے ہیں بتا سکتے ہیں کون سے دو قسم ایک ماحول ہوتا ہے قدرتی دوسرا ہوتا ہے بناوٹی اور <تصفح> سمندر پہاڑ جنگل یہ قدرتی ماحول ہے جہاں بندے رہتے ہیں یہ بناوٹی ماحول ہے جیسے بندے ماحول ویسا بندے اچھے ماحول اچھا بندے گندے ماحول گندا تو یہ قسم جتنا بڑھے گی ماحول پلیت ہو جائے گا لوگوں کے نقصان ہوں گے قوم پریشان ہوگی قوم کو بے زار کریں گے کیونکہ دوسرے کو نقصان پہنچائے اپنا نفع کر کے چلے دیں. یہ ڈاکو فاسک فاجر ظالم راشی سب اس قسم میں جس کو ختم کرنے کا حکم ہے غور سے سننا تعید کرو گے نہ کرو گے دین بے حق بے نیاز ہے بدل حق حق ہے دنیا ساری تعید نہ کرے ارے حق کی حیثیت کہیں جاتی نہیں ساری دنیا نہ مانے حق کا کوئی نقصان نہیں بے نہ ماننے والے نقصان ہوں گے ارے ماننے والوں کو فائدہ ہوگا بے حق بے نیاز ہے بے تمہاری مرضی تائید کرو نہ کرو بے شک. حق کا حق ہے دوسری قسم قلیل ایمان والے جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے سمجھ رہے ہو سبان نہیں سبان سبان اللہ اچھی قسم اس کو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے خدا, خدا کی مخلوق کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان ہی تو نہیں دیتے اسے رہنے دو تیسری <متحاف> <توس> قسم ہے اہل بسر کامل ایمان جو خدا کی مخلوق اپنا بھی نفع کے کام کرتے ہیں خدا کی مخلوق کو جتنا ہو سکتا ہے نفع پہنچاتے ہیں سبحان اللہ اہل بسر چوتھے مقرب لوگ اہل بصیرت جو اپنا نقصان کر کے خدا کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں خود تکلیف اٹھاتے ہیں خدا کی مخلوق کو رہتے جس طرح حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تلوار لے کر حضرت عبد الرحمان نے پوچھا رڈی اللہ تعالیٰ امیر المومنین رات کو تلوار لے کر آپ جا رہے ہیں کدھر اکیلے شیر گدڑ ہے شیر نہیں ہیں جو چھپے پڑے ہیں چوہے کی طرح آپ <laughs> نے فرمایا میرے شہر کے ساتھ مسافر ہے ان کا مال بہت ہے دن کا سفر کرتے ہیں بیچارے رات کو جاگتے ہیں آپ میرے ہمسائے مہمان آئے ہیں میں جاؤں گا تم آرام سے نیند کرو تمہارے مال کا پہارا میں ہی دوں گا جس طرح آپ نے بھی سنا مجاہد نے پانی کیا جان دے رہا ہے ماسکی پانی لے کر گیا پانی کیا اسے گلاس دینے لگا دوسرے مجاہد نے کیا پانی اس نے کہا اس کو دیا پھر اس کو دیا تیسرے نے کہا پانی اس نے کہا اس کو دے وہ گیا وہ شہید ہو گیا تھا دوڑا وہ بھی شہید ہو گیا وہ بھی پانی یہ لوگ مقررہ بہلے بصیرت لوگ جان دے دی بھائی کی آواز سن کر پانی نہیں پیا اس کو دے چھوٹے بڑے سب مشاہدہ بیان کر رہا ہوں اس مشاہدے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اب میرا سوال ہے کہ سکولوں سے پہلی قسم پیدا ہوتی ہے یا کلی ایمان والی بھی مجھ احسان نہ کرو مانو نہ مانو سبحان اللہ اس لیے یہودی پیسے دیتا ہے ماحول پلیت کرنے کے لیے سارے ظالم بنے آج میں فرنگی ہے کشور حسین شاد بات بےمان پڑھتا ہے یا پھر جلندری کا شیرنی ارے جس کی بےمان جس کی کل حرام اس کی جز حرام جس کا جز حلال اس کا کل بھی حلال ایشور ایسی اسی یہ بھی سن لو آج میں فرنگی ہے کہ تجھے حق کی پہچان نہ ہو دین بھی تمہارا ختم ہو جائے اور جینا بھی آسان نہ ہو کیا کر پڑھ لکھ کر بن گریجویٹ راحت اسی میں ہے کہ محنت کا سور کسان نہ سنوائے بادشاہ عمر بن عبد العزیز دیا جلاتے تھے جب سرکاری کام کرتے تھے دیا بیت المال سے جلاتے تھے جب گھر کا کام کرتے تھے تو دیا اپنی محنت سے جلاتے <سلام> <بادشاہ>، <سلام> یہ سکول والے بائیمان محکمہ مال انار وابڈا سکول کالج تحصیل تھانے پولیس فوج اور جو قوم ظلم کے خلاف نہ بولے وہ بیمان ہو جاتی ہے <سلام> <بے شکس سلام> <بے شکس سلام> اس کا بل کون دے رہا ہے واپ واپ نواز کے بیس روپے یونٹ بیمان کر دیا تیس لاکھ مہینے کی دس مربے میں محلات ہیں دیکھیں تیس لاکھ چالیس لاکھ مہینے کی بجلی ہے کیوں سور بجلی جو مانگیا تو اپنا بل دے تو غریب ہے سارے ملک میں تیرے کئی ڈبے چل رہے ہیں ارباں روپے تیرے کما رہے ہو بل غریب دے جو تین سو روپیہ دیہڑی کماتا ہے وہ ایمان کم کیوں نہیں بولتی تعلیم ہے یہ چار لاکھ جج کی تنخواہ ہے بل دے رہا ہے غریب تین سو والا بہ مانو استے لٹا کر روزی کھا رہے ہیں ہم بولتا کوئی نہیں بہمان کیونکہ اپنی اولاد کو تو بھیڑیا بنا رہے ہیں جہاں لڑکا نہیں بچتا وہاں لڑکیاں جا رہی ہیں پھر میں آگ میں جس حق کی حقیقی دین بھی تمہارا کیا کر پڑھ لے کر بن گریجویٹ راحت اسی میں ہے محنت کا سے کسان نہ ہو اور یہودیاد ہے بہ مانو یکے پڑھو دلے کھاو والے بڑسو کما والا کوئی ہو گئی نہ معیشت بتاؤں ہے تو ریت میں نالی کرنا مگر کوئی مومن بیٹھے ہوں گے کسی کو تو فائدہ ان سورو کے پاس دعوے سے کہتا ہوں کوئی بیٹھا ہو اسے آگے معیشت بھی آن کر والا ماسٹر بیٹھا ہو تو شرطی علوم پڑھاتا ہے تیرے شگرد بتاتے ہیں کہ معیشت سے محروم ہیں اب میشت سن ایمان والے فضکر ہی نزدیک رکھتا انفاع نصیحت فرما فائدہ ایمان والے کو دے گی میری تقریر بھی ایمان والے کے لیے میشت سبحان سبحان ر... ر... اللہ... کیا ہے بتا دو کوئی تو بیٹھا ہے میشت کی وضاحت کا اب سن حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عراق کو فتح فرمایا کافر بادشاہ آ فرمایا کلمہ پر اس نے کہا کلمہ نہیں پڑتا حکم فرمایا قتل کر دو عرض کی امیر الم پانی تو دو فرمایا اچھا اس کو پانی دے دو اس نے عرض کی جب تک یہ پانی نہ پی مجھے قتل نہیں کرنا اے فکری تقریر کر رہا ہوں فکری تبلیغ بھی, مل بھی مل ہے اور فکری مل بھی ہے لا لال نقم تفکروں یہ نہیں کہا گیا لا لال اللہ تک کر رہے تھے تو محمد بھائی صاحب جا رہے تھے فرمایا مجھے نہ سنا اللہ ہو کر, کر کے سو یاد ملتی مرم کہتے ہیں اسلام سر کا مطالبہ کرتا ہے راہ <تصف> <سبحان تصف> <تصف> دے نہ آ سوکھا نہیں بہشت ٹنڈی منڈی اورت کچا مکان کھلے مار دے, مل دے سونے چاندی کا مکان میں مل رہے کیوں ہی جان واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ دے چھوڑ دے کم۔ اگر اے نہیں ملتا تو اعلیٰ نہیں ملتا بغیر کیتے پانی پینے دو جب تک یہ پانی نہ پی وعدہ کرو مجھے قتل نہیں کرنا آپ نے سے پی جب تک یہ پانی نہیں پیتا تجھے قتل نہیں کرتے پانی نیچے ڈول دیا <t Gabi> <tab> امیر الما نے پانی نہیں پیا آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا وعدہ کیا ہے آپ حیران رہ گئے کہ کافر ہو کر اتنا چالا فرمایا ہے میرا دوست کے ساتھ رکھو شاید مسلمان ہو جائے مختصر کروں مسلمان ہو گیا Allah, سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جا باد سو کار معیشت اللہ, اللہ. Allah. Allah فرمایا نے فرمایا فراؤن نے جو حکومت تھی قوم کو بیمان اور بے وقوف بنایا قوم مسلمان ہو گیا فرمایا جا باد سوی کر اسے ڈگا بادشاہ نہیں کرتا مجھے کوئی بنجر زمین دے دو میں کاشت کر کے روزی کھاؤں گا پھر میں ایک چائے ایک مربع دے دو اسے گئے گئے تو بنجر زمین نہیں تھی ایک مرلہ بنجر نہیں تھا ہر ایک کے گھر ہر چیز عام تھی اس نے کہا میرے مومنی ان ملک کی امام یوسف گدا نے بھی تعریف کی جہل الوہاروں کو کیا پتا میں سر کیا ہے اترے کار سے نکلا سکول میں سکول سے نکلا کر سے کیا پتا معیشت بائیوان کیا ہوتی ہے ماسٹر کو کیا پتا پروفیسر کو کیا پتا کافر دیکھ دیکھ یادرت بنجر زمین تو ہے نہیں اس دن کی میں نے ملک کو زرخیز بنایا ہے میرے گھر قوم سے پوچھے ہر چیز ہر کے گھر عام ہے اگر ایک مرلہ بنجر ہوا قیامت کے دن ہاتھ پکڑوں گا آپ کا جاؤ دیکھو رئی وینڈ سے لے کر بارڈر تک لاکھوں مربے زمین ہاؤسنگ سکی اس شباد نے کال لے والے خو پر دو سو بیگھا کلب کیا چوی رب لگایا پہاڑ سب یہ کلب تے کسان کو کچھ نہیں دیتے کسان کو مار رہے زمینیں کسان دو دو لاکھ بل میٹر کاٹ رہے ہیں فصلیں سوکھ رہی ہیں یہ بےمان شبا سب جو ہے یہ بوٹیاں پچاسی ارب کی بوٹیاں لاہور میں لگا دی کسان کو کچھ دیا نہیں وہ ہم بوٹیاں کھاؤ گے کم <تصفح> ہی قسم کے لوگ آ گئے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ملک کی ترقی کا سبب ذمہ دارہ کیا چیز ہوتی ہے اس لیے صنعت کار اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کاشکاری وہ چیز ہے صرف کا جاؤ تم قصور میں عمر بن عبد العزیز کا کچا کمرہ پانچ مرلے میں سرکاری زمینوں میں غریبوں کو مکان بنا دیا اپنی زمینوں میں بھی یہ راہل سے لے کر کراچی تک دس فٹ بیس فٹ چالیس فٹ بوٹیاں بوٹیاں اربوں روپئے کی ادھر ادھر مکان گرا رہے ہیں چوک آزم بنایا بہاول پور چوک آزم تین بیگھے زمین دے گی غریبوں کو مکان نہیں ملتے اچھے گنجا بنیا بادشاہ ماں کو آخے مٹھی برد پیو کو آخر سید دبا. اس نواز نے پانچ بیگھے میں کلب شاہ میں پارک بنائی ہے پانچ بیگھے میں سولہ کروڑ روپیہ لگایا ہے بوٹیاں اور یہ اوپر لکھا ہے ہم تمہارے آپ پورے کریں گے تم ہمارے کام ہو نہ سولہ ارب لاد بنجر کر دیتی کہ غریب کو دے وہ مکان بناوے جیسا مکالا تیرا کرے سو کام کو دیکھ نہشتکاری بھی ختم ارے یہ پوچھ کوئی بتا سکتا ہے کہ ملک درامداد برآمداد میں کون سے ملک ترقی کرتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے یار ادیب بیٹھے ہوں گے فاضل بڑے بڑے کوئی بتاؤ تو صحیح سگول والے بھی بیٹھے ہوں گے جو بڑے عالم ہیں ارے لوگوں ذر مبادلہ سے جس, کی جس ملک کی برامداد درامداد دیا وہ تباہ ہو جاتے ہیں جو نقد کرتے ہیں وہ بھی تباہ پیسہ باہر ہو جاتا ہے جو ملک درامداد زر مبادلہ کرے جی سب چیز, چیز منگائے وہ ملک ترقی کر سکے ان کی درام داد زیادہ برام داد ہے نہیں ایک نقد دوسرا ادھار تیسرا سور مسلمانوں ایوب خان آیا تھا بس ایوب خان سے پہلے نہ کوئی کاشت اس نے ایک بیل کے پیسے ہر کسان کو مفت دیے مہیما مجھے بھی ملے تھے اسے کاشتکاری کا پتا تھا غیرت مند تھا پٹھان تھا ذمہ دار تھا ہر ذمہ دار کو بلا سود کھاد ملی قرضے ملے یہ ادھر دیکھیں ملتان پر سب جو جنوبی علاقہ ہے بڑے بڑے ٹیوب ویل لگا گیا کسانوں کو لاکھوں ٹیوب ویل چنی گوڑ سے لے کر خان پور تک سیم تھی اس نے نہر کٹائی ہزارہ ٹیوب ویل لگا دے اب وہ لاکھوں مربے جو ہے سیم ختم میں چل رہے ہیں یہ بیمان اب وہی ٹیوب ویل بیچ کر کھا گئے بس اور غیرت مند تھا کتا کہا تھا دوسرے دن استفا دے دی اس لیے یہ منافع ہے اب قرآن کے راہ پر منافق بتاؤں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر المنافقینا بے انزاب العلیم محبوب منافق کو خوشخبری دے دے میرے دردناک عذاب کی یار بلامین منافق کون ہیں الدین القافرینا الیام اندون المنین محبوب منافع کو ہیں جو کافروں کو دوست سمجھتے ہیں یب تک ہوں نا اندہ ہمزاتا کہتے ہیں وہاں سے ہمیں عزت ملے گی اندل عزت علی اللہ عزت کا مالک تو یہ کرسی میں عزت نہیں ہے کتا سکول والوں نے کہا بوڑھے بیٹھے ہوں گے دوسرے دن استفا دے دی ایسا ہے نہیں ہے اس کی ماں کو میں جا رہا تھا مسلمانوں نہ مراد تو تغاری میل لے ایسی کرسی کو چھوڑ عورت عورت سے پوچھ رہی ہے یقین کرو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ گیس کیوں بند ہے عورت کہہ رہی ہے نواز کتی کے بیٹے نے بند کی ہے او عزت میرے پاس ہے بھائی مان تغاری صاف کر میں کیا کہوں کہ اس کی دیہاتوں میں ارے ضرورت ہے کی چیز ہر ایک دیکھ شیر اب روتے ہیں کیوں اب شیر گردن تو ہوتا ہے سورو اب روتے ہو ضرورت عامہ کی چیز مسلمانوں حاکم کیا دے ضرورت عامہ کی چیز جو بھا لے وہی بھا دے زیادہ نفع نہ کرے حضرت آدم سے گنجاباد شاہ بہت خطرناک ہوتا ہے حضرت آدم سے لے کر مجھے سور سے سور بتاؤ کوئی اتنا منافع کون سے لیا ہو بیمان گیارہ سو روپے تو نے گندم لی آٹا نکالا میدا نکالا سوجی نکالی پانچ سو روپئے مار دے اٹھارہ سو روپئے آٹا سنایا ہوا کہ اتنا نفع کسی حکمران نے کیا ہو بیٹھے ہوں جنہوں نے ووٹ دیا ہے بھائی مانو بولو کیوں اٹھارہ سو روپئے آٹا ہو گیا دیات میں غریب لوگ بھوک مر رہے ہیں میں <laughs> جا رہا ایک جگہ گیا بندے بیٹھے تھے تو دو ش... ایک شہر بیٹھا تھا مسلمانوں یقین کرو وہ کہتا ہے نواز دماغ کو نیوے گھوڑا ایک نہ ہوئے ہووے جوڑا وہ نہ اراد میں نے کہا ایسی گالی کیوں دی قسم وہ کہتا ہے حضرت صاحب پانچ ہزار میری تنخواہ ہے پانچ ہزار بل ہے ہم ایسا نہ کہیں تو کیا کریں لانت ایسی کرسی کو بندہ کرسی تغاری صاف کر لے خدا کی قسم میرے ساتھ چلو دیہات میں لوگ بھوکھے مر رہے ہیں گالی دیتے ہیں اٹھارہ سو روپے آٹھ عیاشیاں اڑا رہے ہیں ٹیکس جرمانے ایک مشاہدہ آپ بتاؤں گا آپ کو سبحان ہے باطل کے لیے دلیل وہ بھی مومن بندہ اقرار کرے گا بےمان نہیں کرے گا لگ رہا ہے حقیقت سبحان رسول اور نبی میں کیا فرق ہے کوئی بتا سکتا تین ہزار بندہ تھا گجرات ڈاکٹر پروفیسر بڑے بڑے ٹھہ سے بیٹھے تھے جس طرح دنیا کے علم ان کے اندر ہے جہنو کے اندر ہیں میں نے سوال کیا وہ اچھے سربراہ کی نشانی بتاؤ چپ تو بھائی مانو ووٹ کیوں دیتے ہو مجھے کہتے ہیں جی آپ بتائیں میں نے کہا بزرگوں کے در پر آؤ بزرگ فرماتے ہیں سربراہ کو نہ ویک لشکری کو ویک عملے کو ویک عملہ بندے کا بیٹا ہے تو سربراہ بند املا سور ہے تو سربراہ سور کا سور ہے گرگ میرا سگ وزیراں موش دربا میں شود بھیڑیا سربراہ ہوگا وزیر کتے ہوں موش موج دربا میں شود دربان چوہے ہوں میں نے کہا سادہ مت چوہے سے مثال کیوں دی ہے سور سے کیوں نہیں ایمان سے سور جنگل میں مر جائے کوئی افسوس نہیں کرتا چوہا گھر مار جائے بندے خوش کوئی خوش نہیں ہوتا چوہا گھر مار جائے بندے خوش ہوتے ہیں رات بے سکون کرتا ہے <تصفح> ہر وقت ہر وقت ہے اس لیے آپ نے چوہے ای چنی ارکان دولت ملک میں شادی والا ان سے پوچھ سربراہ میں نے کہا پاکستان کا عملہ سور ہے مجھے ایک ریلوے کا افسر <تصفح> کہتا ہے سوروں سور کا <تصفح> سور ہے میں نے کہا وہ کیوں نہ امراد خزانے خالی ہیں تیرا عملہ کھا رہا ہے بھائی مان تو کہاں پر پڑ گیا پیپل پارٹی کفر میں ہے یہ ظلم اور منافق ہے کفر سے حکومت رحمت چلتی ہے ظلم سے چیخ رہے ہیں لوگ غریب دیہات میں یہ پانچ سال نہیں جاتے بس دعا لوگ دے رہے کون سی بات کر رہا تھا نہیں اب اور بات ڈاکٹروں سے گجرات میں سربراہ تو اس نے کہا ہاں یہ بات تھی اس نے کہا میں نے کہا کہتا ہے سوروں کا سور ہے میں نے کہا کیوں گا سمجھوئے تیرا خون پیا جا رہا ہے ایک کماتا تھا دس کھاتے تھے اب دس عورتیں کما رہی ہیں ہم روزی کھا رہے ہیں بڑے خوش ہیں ارے مومن جو ہے با یک وقت دو چیزیں نہیں برداشت کرتا محکومیت اور ذلت یہ بےمان برداشت کرتا ہے معقویت اور ذلت یہ مومن دونوں چیزیں بھائی حق وقت برداشت نہیں کرتے اس نے کہا ریلوے کے انجن جو ہے نا یہ مبل درموں کے غور سے سنی درموں کے حساب سے تبدیل ہوتے مبل درموں کے حساب سے یہ بےمان کاغذوں میں کرتے رہے انجنوں میں نہیں کیاسی عرب کے انجن کباڑے میں بیچ کر کھا گئے یہ بائیمان آیا ان سے پوچھا کہ ہم پر ٹیکس بڑھا دیا بھی اسی ارب کے انجن کہاں گئے عملے سے پوچھا اترا یہ اپنا اور اپنے عملے کا دوست ہے عوام کے دشمن ہے جلوس نکالا ہے لاہور سونا بغیر غیرت ہو گئے نکالا ہے لاہور تیل مانگا اس نے کہا ہوئے میں تیل مانگا کرتا ہوں تم عوام پر کرایہ مانگا کرو شرم ڈوب کے بھر جاؤ ووٹ دینے والا عوام کا دشمن چکوال کا فوجی میرے پاس آیا وہ کہتا ہے ہمارے بریگیڈیئر نے کالونی گریہ بارش میں ان کو بنوایا باقی سب کو رنگ کر کے کاغذوں میں نئی شو کی کسم کرتا تھا نوے لاکھ روپیہ لیا اور چھتری کروڑ انسوروں سے وصول کیا آپ کماتے تو دیتے ہمارا پیسہ دے رہے ہیں چھتری کروڑ پہلے دیکھ لی چھتری کروڑ لگا بھی ہے ٹیکس ہیں مہنگائیاں ہیں بجلی جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے سورو تو ساری سرکاری بجلی دو دیکھو خزانے بھرتے ہیں نہیں بھرتے بتا سکتا ہے کوئی نبی اور رسول میں فرق مسلمان ہیں ہم رسول تین سو نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے رسول تین سو تیرہ کیا فرق اب سن گور سے اللہ سننے اللہ کے بعد تو سمجھ جائے تو پھر میں خوش ہو کر بوڑھا بندہ جاؤں گا سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ جان اللہ کی بادی لگا کر یہ باتیں تمہیں سنا رہے ہیں تم تو یہی باتیں نہیں سننے چاہتے ہم جان لگا رہے ہیں. سبحان سبحان اللہ تم تو سننے سے ڈرتے ہو ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ جان اللہ اللہ اللہ قتل ہو جائیں گے یہ ہماری حکومت ہو جائے آل جائے اللہ اللہ باتیں آسان نہیں ہیں رسول تین سو تیرہ ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار فرق کیا ہے ارے رسول ہوتا ہے صحب شریعت صاحب کتاب صحب آکام صحب, صحب قانون سبحان نبی صحب اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے نبی بھی نیا قانون نہیں لا سکتا اور رسول بھی نیا قانون نہیں بنا سکتا بناتا میرا رب ہے اور اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے کیا مجھے شوق کے دکھاؤں تجھے عکس تیرا تجھے خوف کے کوئی آئی نہ بادبال صاحب کتاب چار رسول بڑی کتاب ہے آکام نازلو ہے پہلے میں نے پڑھا ہے عمار صلی اللہ میں رسول اللہ لو اللہ وہ میرے رسول کی شان اس میں حکم اس کا مانو قانون بھی چار الورعم رسول داود علیہ السلام زبور علیہ السلام تو ریت انجیلی علیہ السلام اور فرقان مجید حضور صلی اللہ علیہ السلام سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. اب رسول رسول کا ناسک ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت رسول ہوتا ہے شریعت منسوخ ہو جاتی ہے ارے قانون منسوخ ہو جاتا ہے چار بڑے رسول باقی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے احکام اور قانون نازل ہوتے رہے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ رسول کے بغیر کسی کا قانون نہیں چل سکتا شک رسول, شک اللہ رسول اللہ میرا آتا ہے بید اللہ میرے حکم سے یعنی قانون میرا اور وہ لاگو لوگوں پر کرتا ہے قانون وہ بھی نہیں بناتا بے شک چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شریعت بدلتی رہی آکام بدلتے رہے اب رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے رسالت, رسالت لہتی ہے احکام بدل جاتے ہیں ارے زبور آئی طوریت آئی زبور کے حکام منسوخ داؤد علیہ السلام کی رسالت منسوخ اور موسا علیہ السلام ناسخ ہو گئے اور زبور کی طوریت ناسخ ہو گئی انجیل آئی تو توریت منسوخ حضرت موسا علیہ السلام کی رسالت منسوخ سید و لمبے آیا تو سب کی رسالت منسوخ اور سب کتابیں منسوخ فرقان مجید سبحان اللہ بتاؤں بتا سکتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو آخری کیوں بھیجا اور قرآن آخری کیوں آیا تو ریکموسا بر انجیل برمو عیسا یک نکتا بے فرقان محمد. ارے ایک طور قرآن مجید دہک نکتہ ذرا یہ ہو سب کنواد اب میں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری کیوں بھیجا اللہ کے اور بھی حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی پاک رسول ناسخ ہو میرا نہ محبوب سب کا ناسخ ہو آپ کی انسالت منسوخ ہونے سے بھی پاک اور فلکان مجید منسوخ ہونے سے بھی یہ جی اللہ کی غیرت نہیں میں سکول والے سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں یہ ہمیں کافر کہتے ہیں ارے مسلمانوں مجھے کافر کہو مومن کو کافر کہو اس کو بھی چلنا لگے کافر کو کافر کہو اسے بھی چیلنا لگے کیونکہ وہ کافر ہے مومن کو کیوں چلنا لگے کہ مومن کو ساری دنیا کافر کہے وہی وہ کافر ہو جائیں گے مومن کافر ہوتا ہی نہیں سبحان تم کافر کہنے سے کافر ہو جاتے ہو پھر تو تم مومن ہائی نہیں تو مجھے کو بے مسئلہ سن مومن کافر نہیں ہوتا علامہ اقبال میں تو کافر کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کافر ہوں کہ ہم میں کافر کافر خدا ہمارا اللہ ارے جس کا کوئی رسول ناسخ نہیں بے بےغیرت اس کا ناسک تو نے برٹش ماں چوتھ کو بنا رکھا ہے برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا ماں پر چڑھتا ہے نہیں چڑھتا پھر سورو تو ہمارا رسول ماں پر چڑھتا ہے تم بھی چڑھو پھر برٹش کا قانون چل رہا ہے یا آپ کا برٹش کا تو برٹش ناسک ہو گیا جو ماں پر چڑھے تو سورو تم کافروں کے کافر ہو گئے یا کوئی تمہارے کفر میں بھی انتہا ہے تم نے برٹش کو سور کھائے کتے کھائے ماں پر چڑھے یہودی اس کو ناسخ بنایا آپ کا کون بتائے گا آپ کو یہ مسئلہ اور یہ مسلم مسئلہ ہے ساری دنیا مانے نہ مانے یا اپنی جگہ پر مسلم ہے پھر ایمان ملا کس کا برٹش کا منا او ہو پھر قانون ہی وہ بنائے بے تو بےمانو سکول والو تمہارا خدا بھی برٹش ہو گیا ماں چودر رسول بھی برٹش ہو گیا بے ایمانوں ملا کس کا مناتے ہو کیوں قوم کو دھوکھا دے رہے بے شر. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کافروں کے ہیں کافر کافر خدا ہمارا ہم تو کافروں کے کافر ہیں کہ برٹش ہمارا جو ماں پر چڑے وہ خدا ہے کافر خدا ہے اس کا معنی یہی ہے برٹش کا قانون چلا رہا ہے بئیمان ادھر کل ماں پڑ رہا ہے منافق یہ منافع نائ تکبیر بستی میں گیا آپ پر یہ سوال کرتے ہیں جہل اور یہودیوں کے غلام نامراد کسی طرح ہم رب اس کو مان لیں یہودی کو بریا سے کہیں قوم دنیا میں پاکستان جیسی یہود نواز قوم کہیں نہیں آ ایمان سے ہم جیسی سوال کریں گے جی انگریزوں کے خلاف ہو تو انگریزوں کی چیز استعمال کرتے ہو کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ماسٹر نے مجھ پر کیا میں نے کہا یار ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم استعمال ہوتے ہو ایک ضمین جواب ایک حقیقی جواب سن لو ضمن سن لو میں نے کہا وہ اللہ نے حکم فرمایا ان کو قتل کرو اب تو ہم پیسوں سے کر رہے ہیں ہم مفت کریں گے تو برداشت نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ان کو قتل کرو ان کی بیویاں لوڈیاں بنا کر رکھو ان کو غلام بنا کر رکھو اس کا سامان کھائیں چلو مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کر دو وہ میری چیز کھائیں تمہارے غلام بن کر ہم تو مفت کریں گے بھائی ایمان اب تو پیسوں سے کر رہا ہے تو آپ نے تیرے باپ کی برداشت یہ زمنان حقیقی جواب سن یہ حقیقی آپ زمنان جواب سن یہ شوائد بھائی ایک سوال میں گیا ہے مجھے وہ ماسٹر تھا ایک بند مرید کا رشتے دار وہ کہتا ہے جی ماسٹر کہتا ہے جب تیرا پیر رہا میں سوال کروں گا میں بلاؤں میں نے کہا بلاؤ وہ آ گیا دیکھ رہا تھا بڑی عکیب سے بیٹھا مجھے کہتا ہے بزرگ میں نے کہا جی کہتا ہے جس سائیکل پر موٹر پر چڑھ کر آیا ہے اس کو کس نے بنایا اور بنانا نہیں ماہیا تبدیل ہے اصل ہے تخلیق تو تاثیر وہ حقیقی میرا رب ہے اور تخلیق بھی میرا تم کا ایسا کوئی پیدا ہے. وہ ماہیت تبدیل کرتا ہے دماغ میں اللہ نے دے دی میں نے کہا یار کس نے بنایا جس موٹر پر چڑھ کر آیا سر میں نے کہا اس کو جواب کیا دوں میں نے کہا میرا سوال ہے کہ کیا میں کہ جس نے موٹر سائیکل کو بنایا اس کو کس نے بنایا ملا صاحب بنواتے ہیں آشے سنو بافر بوت آشے مسنو کافر ارے جس نے مسنو پر نگاہ رکھی وہ کافر ہو گیا یہ ولی کشیر ہے ارے جس نے مصنوع کو دیکھ کر سانے پر نگاہ رکھی وہ اللہ ہے تو کافر نگاہ اس کی نیچی شیطان والی ایک سوال مسلمانوں ہو سکتا ہے اب یہ ضمنان جواب سنو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ مادی جاداد اللہ تبارک و تعالی نے روحانی لوگ ان سے کیوں نہیں ظاہر کرائے غور سے سننا بے شک تاکہ ہمیں کوئی تانا نہ دیتا جبکہ روحانیت آلہ ہے بلکہ اس کا تخت روحانیت لائی مادیت تو جنگ تھی مردہ زندہ روحانیت نے جو کام کیے وہ مادیت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے زہر کیوں نہیں کرے ہمیں تانے تو کوئی نہ تو بتا ایک سوال ہو سکتا ہے اب اس کا جواب غور سے سننا جتنی مادی جائیداد ہیں جتنا ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے نفع بھی ہے, بھی ہے. برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے یہ بجلی ہے اس میں نقصان نفع نہیں ہے شک برائی اچھی نہیں ہے موبائل ہے کوئی چیز ہے اس میں نفع نقصان تو اللہ ہمارا قانون ہے اسلام کا کہ جو نئی چیز ایجاد کرے اس میں جو نقصان ہوگا یا برائی ہوگی وہ ایجاد لوگ استعمال کریں گے نقصان میں آئیں گے تو ایجاد کرنے والے کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا بے شک یہ بے شک ہمارا قانون ہے اگر کسی نے اچھی داد کر دی جتنا لوگوں کو فائدہ ہوا اس کا حصہ ہوگا نیکی بس میں یہ سدکہ جاریا کہتی ہے بس بس بس بس بس تو اب اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں ہوا کہ روحانیت ایجاد کرے پھر وہ نقصان پر لگے جب برئی پر تو روحانیت دھبے میں آتی ہے اس لیے روحانیت کو اللہ نے پاک رکھا ہم نے کرنا ہے اب غور سے سننا یہاں بات ہم نے بھی تو استعمال کرنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بائے شرح کا قانون بنا دیا کس کا بائے شرح کا خرید و فروخت کا سبحان ارے بائے شرح کے رو دو تقاضے ہوتے ہیں ملکیت کو بھی ختم کر دیتی ہے اور احسان کو بھی بے شک سبحان اللہ آپ نے ساٹھ ہزار کا موٹر سائیکل لیا پیسے دے دیے کاغذات وہ پہلا کرے گا میرا ہے یوں تنی مارو گے اس طرح تو ہر چیز حرام ہو جائے سارا دن خرید و فروخت سے منتقل زمین مکان سب تو ملکیت ختم ہو جاتی ہے وہ احسان نہیں جتا سکتا بے شا, بلکہ بے وہ کہے گا شکر ہے تو آ گیا میرے سے چیز لے گیا بے اللہ کا احسان گاؤں سے سن اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان بھی ختم نہیں ہوتا اور اس کی ملکیت بھی ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہم سائیکل موٹر کے مجازی مالک ہیں وہ ہمارے سائیکل موٹر کا حقیقی مالک بے شا. بے شا. بے شا. سبحان اللہ. فرض کیا میں سائیکل موٹر کا مالک ہوں وہ تو میرا مالک ہے تو جب میں مملوک ہوں میری چیز تو مملوک در مملوک ہو گئی جی اس کا احسان بلکہ سائیکل موٹر لے گا تو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کریں گے بھی جو چیز لو زمین لو مکان لو رب کا شکریہ ادا کریں گے نہیں وہ نہ ہمیں کچھ دے ہم لے سکتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور ملکیت ختم نہیں ہوتی خرید و فروخت سے باقی سب کے احسان اور ملکیت ختم ہو جاتی سمجھ رہے ہو تو جو لوگ خرید و فروخت کے بعد ان کو مالک سمجھتے ہیں انہوں نے خدا سمجھا لیا تھا کرنا نہ کرنا انگریزوں کی کسی کی نہیں آئی خرید و فروخت بے شرح کے قانون جو اللہ نے بنایا وہ بے, شا شا شا بے مان اس کو نہیں مانتا سمجھ آ گئی نہیں آئی اب میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ گھر جاؤ نا میں تھک گیا پانچ دن چھ دن اور تقریر کرنی ہے راول پینڈی باتیں بہت رہ گئی ہے گھر جاؤ بلا بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پڑھ کے گئے یہ بہت, بہت قتل اور رارت حادثات کی صدی ہے رات کو سو یار رب العالمین میں اپنے آپ کو اپنے گھر والے سازو سامان مال رزق سب تیری امان میں چوری ڈاکہ نہ ہوگا سواری پر اللہ در شریف پڑھ کے یار بلان میں آپ کو اپنی سواری پیسے ہوں تو پیسوں کو تیری امان میں دیتا ہوں یہ میں ان کی جو نف ہیں اس کی فائدے وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں تھک گیا ہوں آخر دعوان یہ پرنے ختم شریف جی <سؤال> آوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ وآمان اللہم صلی علیہ وآمان مجموانا آل محمد و بارک انہا انزلناہو فی لیلت القدر و مادرہ فما لیلت القدر لیلت القدر خیر منعصف تنزلوا الملائكه <سؤال> تو فيها باذن ربين من سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح فسبح به حمدا ربك واستغفر هو انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قد بسم الله الرحمن اللہ و لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قد بسم الله قل اعوذ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا شر النفاثات في العقد ومن شر حسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس من, ناس ناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في نصودوری ناس مینالجنا تہ ونو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدل و یقمون الصلاۃ و مما والذین <سؤال> یؤمنون بما انزل الایلہ ک و ما انزل من قبل و بالآخرات هم یوقنون اولئک علی هدایۃ ربهم و اولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المؤمنین دعواهم فی سبحانھ و کبرہ سلام آخر دعواہم ان الحمد لله رب العالمین و ما ارسلنا ک ما کان محمد الا نبیا رسول اللہ ختم وقال <سؤال> الله <سؤال> بكل شيء ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على اخر الخلق ونورها وزينت فرشيه محمدي وعلى اليه وعلى اصحابي وعلى اهل بيتي وعلى الواجيه وعلى ذريته برحمتك يا ارحم الراحمين كل الحمد لله الذي لم يطغ ولذ ولم يكن له شريك في وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُ وَكُبِّرًا بسم الله الرحمن الله اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ تُسا بڑے کے رہے بھائی تُسا بڑے بھائی بھائی